وہ علا اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت ہُو علیہ السلام کو ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ سلاۃ وسلام کی قوم پر جو طوفان آیا تو صرف اسی یا بہتر افراد زندہ بچے باقی ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو گئے ان اسی یا بہتر افراد میں سے نسل کسی کی نہ چلی سوائے تین افراد کے یہ تین حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے اب پھر آگے انسانیت کی نسل حضرت نوح علیہ السلام سے چلی آپ کے بیٹوں سے اور آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ پھر یہ دوبارہ کفر و شرک میں مبتلا ہونے لگے گناہوں میں مبتلا ہونے لگے تو کئی سالوں کے بعد ایک قوم آئی قوم آگ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تھی سب سے لمبے چوڑے تھے مفسرین نے فرمایا جیسے کھجور کے تنے ہوں ایسے لمبے لمبے تھے حضرت حود علیہ السلام نے نصیحتیں کی یا قوم من حضرت حد علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں افلا تتکون کیا تم ڈرتے نہیں ہو فار حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا دیکھیں پھر اسی آیت کو ریپیٹ کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کا انکار بھی بڑے بڑے لوگوں نے کیا اور ہود علیہ السلام کا انکار بھی ایسے ہی بڑے سرداروں نے کیا اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جن کے پاس حکومتیں ہیں عہدے ہیں منصب ہیں وہ ہر فیشن بے حیائی عام کرنے اور دین کا مذاق اڑانے کا اکثر ذریعہ بنتے ہیں تو ان لوگوں کی پیروی غریب عوام کرتی ہے تو ان آیات میں غریب عوام کو نصیحت ہے کہ یہ سردار خود بھی جہنم میں جائیں گے یہ حکومت والے یہ عہدے دار اگر گناہوں کو اور بے حیائی کو پھیلاتے ہیں تو تم ان کے جال میں نہ آؤ یہ تو خود تباہ ہو رہے ہیں تمہیں بھی تباہ کریں گے اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی محلے کے اندر کوئی مالدار شخص ہے تو وہ جو فیشن اختیار کرے اس محلے کے لوگ اسی فیشن پہ چلتے ہیں اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی پیروی کرنے کے بجائے شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق قطع فرمائے بے شک ہم آپ کو نوز بل ذالب انہوں نے کہا ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں وَإِنَّا لَنَوُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک ضرور ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ آپ نے فرمایا اے میری قوم لَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ میں نادان اور بے وقوف نہیں ہوں وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّن رب الْعَعْلَمِينَ ہاں لیکن میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں اُبَلِّغُكُمْ رسالاتی ربی میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوں امین ہوں امانت دار ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی وہ تمہیں پہنچاتا ہوں اوا عجیب تم انجا میں رب کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت اور وحی نازل ہوئی اللہ منکم تم میں سے ایک مرد پر لم تاکہ وہ مرد تمہیں ڈرائے اس پر تم تعجب کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت ہے جسے مقام و مرتبہ دے وغیرہ اور تم یاد کرو کہ جب قوم نوح کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ نے تمہیں زمین پر خلافت دی یعنی زمین پر تمہیں حکومتیں دی گئی تم زمین پر اب بس رہے ہو وہ زاد بس الخل اور اللہ تعالی نے تمہیں پیدائش میں لمبا چوڑا کیا تم لمبے بھی ہو چوڑے بھی ہو شہد بھی ہے تمہاری عمریں بھی بڑی طویل ہے فض کرو تم یاد کرو الا اللہ اللہ کی نعمتوں کو اور شکر کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تف لحون تاکہ تم فلا پا جاؤ وہ بولے کافر بولے اجیت اللہ کیا آپ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں وہ نازارا ماں کا نا اور ان بتوں کو چھوڑ دیں کہ جن بتوں کی پوجا ہمارے آبا و اجداد نے کی فینا بِمَا تَعِدُنَا ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیں اگر آپ سچے ہیں قلا آپ نے ارشاد فرمایا قد و عَلَيْكُمْ کم میر ربی رِجْسٌ رج و آپ نے فرمایا میری قوم تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب۔ آنے ہی والا ہے توبہ کر لو ورنہ اس عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے اتجادلوننی فی اصما ان تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو سمئی تمہ ان تم و آبا جو نام تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے اپنی طرف سے رکھے ہیں ما نزل اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل کو نازل نہیں فرمایا مراد یہ ہے کہ مشرقین بتوں کو بناتے اور ان بتوں کو نام دیتے اور پھر انہیں دیوی اور دیوتا سمجھتے اور کہتے کہ یہ موت کی دیوی ہے تو یہ بارش برسانے کی دیوی ہے اس طرح کی باتیں کرتے اور جو عقیدے رکھتے فرمائی یہ سب من گھڑت اور من مانیا ہے شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے فن پھر تم انتظار کرو ان منل من تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ڈھیل دی گئی کئی سال تک عذاب نہیں آیا یہ مذاق اڑاتے رہے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا سو نہ ہو بس ہم نے حضرت حود علیہ السلام کو نجات دی ولدین اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے انہیں نجات دی رحمتی منا ہماری طرف سے رحمت کے ذریعے وَقطعنا دابر اور جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی جڑ ہم نے کاٹ دی و ماں کانو وہ ایمان لانے والے نہ تھے ایک بادل آیا تین سال سے یہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور اس قدر حالات خراب ہوئے کہ یہ مردار کھانے لگے پھر مردار بھی ختم ہو گئے پتے کھانے لگے پتے بھی ختم ہو گئے تو کئی لوگ مرنے لگے تین سال کے اندر ان کا سارا روپ دبدبا ختم ہو گیا بارشیں بند ہو گئیں کنویں خشک ہو گئے پھر ایک بادل آیا وہ بادل جو ہے کالا بادل تھا انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بادل بارش برس گا لیکن اس بادل کے آنے پر خوشیاں منا رہے تھے اچانک سے تیز ہوا چلنی شروع ہوئی اور ہوا میں اس قدر تیزی آئی کہ یہ چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی ان کے اونٹ اس ہوا میں اچھلنے لگے تو یہ گھروں میں گھس گئے دروازے بند کر لیے کہ کہیں کوئی چیز اڑ کر ہمیں نہ لگ جائے تو ہوا اور تیز ہوئی اور ان کی کھڑکیوں کو دروازوں کو اس نے توڑ دیا اور ان کو گھروں سے ہوا نے نکال کر زمین پر پٹک پٹک کر انہیں ہلاک کر دیا زمین ان کی لاشوں سے پھر گئی اللہ تعالی نے پرندوں کو بھیجا پرندوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندر میں پھینک دیا یہ ظالم قوم کا انجام ہے